سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی محکمہ آپ اس سلسلے میں ان شاء جل سوالات اور اپنے تاثرات جو ہیں وہ بھی شامل سلسلہ کر سکیں گے الحمدللہ ماہ ربیع ماہ فاخر ماہ عبد القادر یہ جاری ہے اور امیرہ حضر سنت آمد برکاتم الیہ سے آپ کے سوالات ہوتے ہیں فیس بک پر لائیو جو ہے وہ سوالات میسیجز کیے جاتے ہیں بذریعۂ فون کال بھی آتے ہیں بذریع چیٹ بھی داؤت سلامی کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ مختلف ذریعوں سے یہ سوالات بھیجے جاتے ہیں اور ممکنہ طور پر ان کو شامل کرنے کا سلسلہ یہ بنایا جاتا ہے تو آج بھی وہ ٹاپک اگرچہ ہمارا دو دن سے جاری تھا اور آج بھی اس کو کچھ گفتگو ابتدا اس پر ہوئی تھی اور وہ خیر سوال تھوڑا سا تبدیل کر کے دیا گیا کہ اپنے نے عورتوں کو تو مزار پہ جانے کا منع کیا ہے اب اگر برقع پہن کر آ جائے تو مطلب یہ سوال مطلب کیا گیا پردے میں پردے م? میں آ کر وہ مطلب حاضر پر کیا پر کیا کل ہم نے م? یہاں تو کیا تھا ماں مفتی صاحب کی موجودگی میں لیکن چونکہ ابھی یہ سوال مدنی مذاکرے میں نہیں ہوا تھا جی. پردے والا تو پھر ہم نے آج اس کو مدنی مذاکرے میں کیا تاکہ کہ مذاکرے کے جو ناظرین تھے جنہوں نے کل آ, اس معاملے میں کے مدنی پل سنے تھے ان تک بھی مزید پروپر معلومات فراہم ہو جائے اس لیے پھر آج مدری مذاکرے میں پردے کو بھی کہ پردے کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے اور اسے رکھنا پڑے گا ہوتا ہے بعدوں لوگ رابطہ کرتے ہیں مختلف جگہوں سے پھر ان کو بعدوں کا راستے مل بھی جاتے ہیں لیکن میرے آکا اعلی آل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ارشادات و تعلیمات اور ان کی بارگاہ سے آئے ہوئے جو فقی احکام ہیں جو قرآن و حدیث سے جو انہوں نے ہم تک پہنچا ہیں الحمد للہ میل سنت اس کے مطابق جوابات ارشد فرماتے ہیں یہ چیز ہے آج جو ایک ٹاپک ہمارا اس کے بعد جو چلا اور اس پر امیر سنت نے اپنے بھائی جان کے حوالے سے جو کئی مرتبہ واقعہ سنایا ہے لیکن میرا ٹاپک تھا خواجہ صاحب اور اللہ تعالی علیہ کے مزاج شریف پر جو نابینا سوال کر رہا تھا اور اس کو آنکھیں نہیں مل رہی تھیں پھر بادشاہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر نہیں ملیں گی تو تمہارا وہ سر قلم کر دیا جائے گا اب وہ پھر اس نے جب وہ اعتقاد مضبوط کر کے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی تو وہ آنکھیں روشن ہوگی تو یہ اعتقاد جو ہے وہ ایسا بنانا اور اس قدر مطلب اپنے جو ہیں بزرگ رحمت اللہ تعالی نے ان سے مطلب ہمارا ایسا ایک لگاؤ اور ایسی کیفیت کا ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے تو ظاہر ہے الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ویسے ہی مطلب بزرگوں سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتی ہے لیکن ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تو اس سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے تو اعتقاد ایسا مضبوط ہو دیکھئے امین بھائی مسئلہ یہ جو کنفیوز ہوتا ہے نا وہ اس کو مطلب کہ پورے راستے میں بیچے نہیں دیتی ہے آپ اگر کنفیوز نہیں یعنی یہاں سے آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے یہاں سے مرکز لولیا لاہور جانا ہے تو میں نے وہیں جانا ہے اور وہاں مجھے فنا چیز مجھے لینی ہے اب اگر آپ گاڑی میں چلے تو کسی نے کہا کہ یار مطلب آپ کو کہہ رہا ہے یار آجی امین آپ مرکز لولیا لاہور جا رہے ہو آپ گاڑی میں ہو یار وہاں جا رہے ہو اس سے گجرا والا چلے جاؤ اچھا گجرا والا میں چلو گجرا والا چلے وہاں ملتی ہے پھر تھوڑی دیر وہ تیسرا پیسنجر بولے گا یار گجرات کی طرف نہ چلے جائیں ہو سکتا ہے وہاں بھی یہ چیز اچھی مل جائے اچھا چلو وہاں چلتے ہیں اب آپ سفر میں آپس میں اسی طرح گفتگو کرتے رہیں گے کہ یار یہ مرکز اللہ لاہور میں چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی گجرات میں ملتی ہے گجرا والا میں ملتی ہے کہاں ملتی ہے لیکن جب کو پتا کہ اس چیز کو مجھے مرکز اللہ لاہور سے میں گا اور یہ چیز وہاں مجھے مل جائے گی تو آپ وداؤٹ اینی کنفیوژن اور کوئی ایسی مطلب پریشانی گھبراہٹ نہیں ہوگی آپ سیدھا ایک پرسکون انداز میں جائیں گے جب یہ کنفیوز مینٹلٹی ہوتی ہے نا کہ یار یہ پتا نہیں ہوگا نہیں ہوگا ملے گا نہیں ملے گا یہ ہے گا نہیں ہوگا تو قرآن میں یوں آیا ہے تو حادیث میں یوں آیا ہے اب اس کی جیسی جس کی جو تفصیل ہو جس نے جو بیان کر دی وہ اپنی طرف سمجھ لی لیکن جب آپ کا یہ مائنڈ کلئر ہے نا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کی رضا اور اس کی عطا ان بزرگوں کے دربار سے ملتی ہے جب آپ کنفیوز نہیں ہو کلیئر ہو تو پھر آپ کو ان سے بات کرنے میں ان کی بازاروں پر جانے میں ان کی درگاہ پر حاضری دینے میں ان کا وسیلہ لینے میں کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کا یہ جو مائنڈ بنا ہوا ہے کہ میں نے ملنا وہیں سے ہے تو پھر ختم ہو جاتی بات نا نہیں پرابلم تو یہ نا ڈاکٹر کے پاس یہ کوئی مطلب بڑے سے بڑا مطلب شخص بھی اگر بیٹھا ہو نا ٹھیک ہے اگر وہ بھی مطلب اس کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس کو عام دنیا جیسے مثال کے طور پر بہت بڑا جیسے توحید کا نام لینے والا اور توحید کے بارے میں بڑا مضبوط ذہن رکھنے والا بھی اگر شخص بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس ایک ڈاڑی بونڈا کلین شیو اور پین ش والا شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈاکٹر کو کہہ ڈاکٹر صاحب دیکھے میری اب امید آپ ہی ہو میری اب امید آپ ہی ہو میں بڑا مطلب کے ٹوٹا پھوٹا آپ کے پاس آیا لوگوں نے کہا یہاں جا یہ ڈاکٹر صحیح کر دے گا اب ڈاکٹر صاحب میری دے گا, اب آخری امید آپ ہی آپ نے اگر صحیح نہیں کیا تو میں پھر کہیں کا کہ نہیں رہوں گا مہربانی کرنا میرے کو صحیح کر دو بڑے سے بڑا بھی بیٹھا ہوگا نا ساتھ وہ بھی اس کو بولے گا کہ تو یہ کیا بول رہا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات آتی نہیں ہے لیکن جہاں اولیا کرام کا ولی کا ذکر ہوگا تو وہاں یہ باتیں عموماً بندے کو وہ اکساتی ہے اور پھر وسو سے آتے ہیں لہذا جب ایک بات کتابوں سے اور مطلب کے بزرگوں سے سمجھ پڑ گئی تو پھر نہیں آتے اب وہ جو آپ نے جو دربار کی مثال دی نا خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے دربار کی مثال دی تھی وہ کیا وہ مطلب سب سے کٹ پٹ کر پھر ادھر ہی ہو گیا کہ خواجہ اب پہلے تو آنکھیں گی گئی تھی اب جان جا رہی ہے وہ پوری مطلب ایک دل جمعی کے ساتھ لگ گیا اور وہ ہو گیا تو نو ڈاؤٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تو مطلب اللہ تعالیٰ تو فرماتے سے مانگوں میں, مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اور کئی ایسی چیزیں جو وسیلہ بنتی ہے وہ تگویلہ وسیلہ اور اللہ تعالی کی طرف وسیلہ ڈھونڈو حتیٰت آدم نبی نبینہ والے صلاحت السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں نام محمد کا وسیلہ پیش کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو اللہ کے نبی ہیں نام محمد کا وسیلہ پیش کیا وہ اللہ کے نبی ہیں قیامت کے روز بھی اللہ تعالی کی بارگاہ سے بخش و مغفرت اور اس کی بارگاہ سے جو فیصلے ہوں گے اس کے لیے اہل میشر اللہ کے حضور وسیلہ ڈھونڈیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے دیگر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور آخر میں سرکار دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی شفات فرمانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر دیں گے تو یہ تو قیامت میں بھی یہ منظر دیکھنے کے ہوں گے تو اللہ کریم ہم سب کو حسن اعتقاد عطا فرمائے اور ماشاء اللہ یہ جو مدری مذاکروں کا سلسلہ ہے نا اس میں پچھلے دو تین تقریباً تین سے چار مدری مذاکرے ہوئے اس میں اس طرح کے بسوسوں کی مسلسل کاٹ ہو رہی ہے مفتی صاحب کہیں کوئی اور بات جو میں نے کی ہے کہیں کوئی کمی بیشی فرمانی ہو تو بھائی بنیادی چیز ہے یہ جو کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے اصل میں جب تک بندے اور خالق کے بارے میں فرق کو ہم پیش نظر نہیں رکھیں گے اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو پھر اس طرح کے وسو سے آتے رہیں گے امام علیہ سنت نے بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی کہ جب ہم اولیاء کرام کے انبیاء کرام کے اختیارات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ یہ اختیارات حاصل ہیں یا غیب کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کو اس اس چیز کا غیب ہے تو بعض کہتے ہیں کہ تم نے نعوذ اللہ ان کو اللہ سے ملا دیا تو امام علیہ سنت نے فرمایا تم نے اللہ کی قدرت کو اتنا جو ہے وہ محدود کر دیا کہ جو چیزیں ہم انبیاء اولیاء کے لیے بیان کر ہیں کہ اللہ کی قدرت فقط اتنی ہے کہ اللہ کا علم فقط اتنا ہے تو تمہارا محدود کر دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالی کو مالک ہے اس کی تمام چیز ذاتی ہے وہ حقیقی طور پر قدرت رکھتا ہے بندوں کو جو اس نے قدرت دی ہے وہ دوسروں اس کی دیوی ہے اور اس کی ایک حد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت لا محدود ہے اس کا علم لا محدود ہے بندوں کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے اور اس کی ایک حد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جس بندے کو محبوب بندے کو دیا اس کے علم کے اندر موجود ہے تو اس طرح جب تک ہم دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتے رہیں گے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا تو ناوز بلّہ ایسا ہرگیز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک کے ہمارا ہمیشہ سے یہ عقیدہ ہی ہے اور وہی حقیقی طور پہ مددگار ہے اس سب کچھ اسی کا ہے اور دوسرے جو کچھ دے رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کر رہے ہوں, ہوں تحت الاسباب کر رہے ہوں یا اسباب سے ہٹ کے کر رہے ہوں وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی قدرت سے کرتے ہیں تو یہ جب فرق ہم سامنے رکھیں گے تو شرک کی جڑ جو ہے وہ کٹ کے رہ جاتی ہے سلحبیب صلی اللہ جی کال جی کراچی سے محمد نہاد ہاشم بات کر رہا ہوں سوال یہ کرنا تھا کہ بہت سے لوگ کچھ طرح سے کہتے ہیں کیا گیارہویں میں مرغہ کرنا ہی ضروری ہے تو مرغی کیا یعنی ان کی حقیقت ہے کیا ہے اس سے گیارہویں میں گیارہویں میں مرغا کرنا نہیں سوال ذرا مجھے کان میں بتائیں گیارہویں میں مرغا کرنا یا نہ کرنے پر تو ہم نے کبھی بھی ایسا کلام نہیں کیا گیارہویں شریف میں نیاز کرتے ہیں اور وہ نیاز آپ چاہے مطلب کہ وہ کسی بھی اس طرح کرے مرغا لے کر گھوڑ پاک کی بارگاہ میں کوئی اصال ثواب کر دے کہ بھائی مرغا ہی کسی غریب کو دے دیا مرغا ہی کاٹ کے کھلا دیا تو یہ مطلب یہ جو چیزیں ہے یہ اسال ثواب کے لیے اچھا کام نیک کام کیا کہتا ہیں مفتی صاحب جی بالکل تو دور کی بات ہے ہم تو نیاز کو فرض و واجب نہیں کہنا ہم تو اس کو استاد کہتے ہیں تو یہ تو ہم اس کو ضروری بھی نہیں کہتے کہ کوئی نہیں کرتا لیکن اس کو غلط نہیں کہتا تو ہمارے نزدیک اس پر کوئی حرف نہیں ہے کوئی اس کے اوپر اس کے عقیدے کے اوپر کلام نہیں آئے گا جب کہ اس کو غلط نہ کہتا غلط کہے گا تو پھر چونکہ ایک حکم شرعی کو وہ غلط کہہ رہا ہے تو پھر اس اعتبار سے اس کے اوپر کلام کیا جائے گا ورنہ اگر مثال کے طور پہ کوئی سرے سے نیاز کی نہیں کسی نے گیارہویں منائی نہیں تو ہمارے نزدیک اس کے اوپر کوئی حکم یہ نہیں آتا تو بہرحال مرغا ہو یا مرغی ہو چاہے دونوں ہی نہ کریں چاہے دونوں ہی کریں دونوں میں سے کوئی ایک کریں ہر چیز کا اختیار حاصل ہے جی کال دے دو سلامت ہند کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں مٹی مٹی نگرانی شورا ماشاءاللہ اللہ آپ سے میرا سوال ارض یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو یہ کہے کہ میں غوث پاک مرید ہوں تو پاک رض اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اس کو اپنے مریضوں میں شامل کر لیتا ہوں اس کی وضاحت فرما دیجیے اور ماشاء اللہ مدری مذاکرے کی مدنی محک بہت ہی دلچسپ سلسلہ لگتا ہے ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ امید سنتے پیچھے دنوں اس کی وضاحت فرمائی دی مفتی صاحب جی یہ برکت کے طور پر ہے اس کے فوائد حاصل ہوں گے لیکن جو ایک بےعد کا سلسلہ ہے وہ تو سال کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جو شرط ذکر کی گئی ہیں کہ پیر کامل کے ہاتھ پر یعنی وہ پیر کے جو جامع شرائط ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی یعنی اس کے ذریعے سے بیعت کی جائے گی اور باقاعدہ بیداری میں کی جائے گی باقی اس کے علاوہ کسی کو خواب کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ گیا یہ یہی سیدنا نس اعظم رضی اللہ ترن کا فرمان تو انشاءاللہ اس کی برکتیں یہ حاصل ہوں گی ما مہم کے سے ویراول سے بول رہا ہوں میرا نام جاوید ہے ماشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اصل میں یہ سلسلے میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مدنی مذاکرہ تو سنتے لیکن کوئی چیز ہمیں پتہ نہیں ہوتی سنتے اس کے باوجود بھی ذہن میں نہیں بیٹھتا لیکن یہ مدنی محک کے اندر جو آپ ڈسکس کر رہے ہوتے اس میں پھر معلوم پڑ جاتا ہے کہ حقیقت یہ بات تھی ماشاءاللہ اللہ امیر علیہ سنت کا جو یہ سیر پڑھنے کا انداز بہت ہی پیارا ہے جو اشعار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کو دراز عمر بھی خیر فرمائے ماشاءاللہ اللہ حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ اچھا لگتا ہے اچھا ہے لیکن برحال نہیں بتائیں کہ اصل چیز مدنی مذاکرہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آہ, لیکن اسی میں سمجھنا ہے ان کو آہ, آہ مدنی مذاکرہ تو یہ دیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ آپ جو سلسلہ کرتے ہیں تو مزید با, کئی ایسے پہلو ہوتے ہیں جو مدنی مذاکرات دیکھ رہے ہیں دیکھتے ان پہلو کی طرف توجہ نہیں تھی مگر آپ ماشاءاللہ آپ جو جیسے آپ تو باپا کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں تو جب آپ حضرات جب کوئی ایسا بیان کرتے ہیں تو اس طرح توجہ چلی جاتی ہے تو مدنی مذاکرہ تو دیکھتے ہی ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ توجہ سے دیکھتے رہے مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ماشاءاللہ اللہ جی ایک طرح تو دہرا ہی بھی ہے اور سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے مزید اس میں کچھ وہ گرے کھلتی ہیں کشادگی ہوتی ہے ماشاء اللہ جی آجی امین آج جو بڑا نازک ٹاپک جو تھا ہمارا وہ میرے حساب سے وہ تھا میسجز دیکھنے والا اور یہ شاید کئی جھگڑوں کی بنیاد اور بدگمانیوں کا اور بہت سارے مطلب کہ یہ بہت سارے برائیوں کے دروازے کھولتا ہے نا اور یہ کال ریسیو کرنا میسجز دیکھنا اور یہ اس ٹاپک پر اگرچہ کلام ہو چکا ہے مگر چونکہ بعض ہمارے مدین چینل کے ناظرین جو ہے وہ نئے نئے بھی شامل ہوتے ہیں اور پورے بات بھی نہیں سن پاتے تو یہاں یہ جو سوال ہوا تھا میسیجز دیکھنے کے حوالے سے تو اس حوالے سے میں چاہتا بھی اضافہ کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے بھی مدنی پھول لینے کے لیے امیر سنر سے کہ ایک تو ہوتا ہے میسیجز کو کسی کا موبائل ہاتھ میں لے لیا سوال یہ کیا گیا تھا کہ کسی کے میسج پڑھنا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنا موبائل کھولا ہے اور کوئی واٹس اپ ہم نے پڑھنا ہے یا سننا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ اچانک نظر پڑتی ہے تو وہ ہمارا واٹس ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جھانک رہے ہوتے ہیں بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے یہ کوئی چیز بھی ہم ایسی بڑھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری پرسنل ہو جس جسوس جو کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے اور اس میں ایک تو برابر والے کے ویلیو بھی کم ہو رہی ہوتی ہے اور یہ شران بھی درست نہیں ہے اس طرح تو وہ نا وہ کسی کے خط میں جھانکنے والی جو روایت وہ کون سی جو کسی کے خط میں جھاگتا ہے بھارت تحریر کے اندر تو وہ آگ دیکھتا ہے آگ دیکھتا ہے تو یہ اسی حکوم میں اس کو علما نے بیان ہے کیا ہے تو اچھا اب یہ کہ اس سے چند ایک ممالک کے واقعات ہوئے نا اب جیسے عرب شریف ہے اس کے علاوہ اور جگہ تو وہاں باقاعدہ یہ قانون بن گیا ہے کہ اگر کسی شور نے اپنی بیوی کے موبائل کو اس طرح کیا یا بیوی نے شوہر کے موبائل کو اس طرح کیا تو باقاعدہ وہاں پر سزائے وہاں پر جرمانے کیونکہ اخبار کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ, کہ اس وقت کئی طلاقیں ہیں دنیا میں کئی طلاقیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ شور بی, بی کے موبائل میں جھا رہا ہے اور بیوی بی شوہر کے موبائل کو تاک رہی ہے اب یہ کہ بڑی پیاری بات امبیر سروس نے فرمائی کہ اگر کوئی کسی نے اللہ نہ کرے کوئی اسی برائی میں مبتلا ہے تو آپ کو کیا پڑھیے کہ آپ اس کی برائی کے اندر تجسس کریں اسے آپ اپنے گھر برباد کرتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے پتا گھر جاتے ہیں بڑی چالاکی کے ساتھ جاتا ہے گھر میں ہو کیا رہا ہے دھیمی قدموں سے جائیں گے ارے اللہ کے بندو شادی کیے چے ہیں اعتماد کرنا سیکھو اور مطلب کہ شکر شبہات کے ساتھ آپ گھروں میں داخل ہوتے ہو ایسا مطلب کہ یوں چابی کھول کے جائیں گے دیکھیں گھر میں ہو کیا رہا ہے حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو پہلے سے یعنی بیوی بی کے لیے بھی ہے کہ جب گھر جاؤ تو اطلاع دے دو ادیس حدیث ہے کہ گھر جائیں تو میں نے اسلام رات میں گھر تشریف لے جاتے تھے باہر سے صبح میں جاتے آ. تھے آ. اور جانا ہوتا تو پہلے سے اطلاع دے پیغام کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اب اچانک شوہر گھر پہ, پہ, پہ, پہ پہنچے گا تو باز وقت عورت کس حال میں حال میں دیکھا یعنی ایک تو وہ بری حالت کے جس کو ہم ناجائز و حرام کہیں نا از وہ ایک الگ صورت جس کے لیے تجسیہ اور دوسرا اس کی جسمانی حالت دیکھ کے کراحت کہیں اس کے دل کے اندر نہ پیدا ہو جائے تو شوہر کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ آ رہا ہے تو اپنی جتبان پہلے تو اپنے آپ کو وہ کر لے حتی کہ یہاں تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پڑھا ہے میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ فرماتے کہ جس طرح عورت شوہر کے لیے زینت کرتی ہے میں بھی اپنی عورت کے لیے خود کو سوار کے رکھتا ہوں جو ایک مردانہ دارت دارت زینت ہوتی ہے وہ سوار کے رکھتا ہوں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی عادت پڑتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا شک و شبہات وہم اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں یعنی اس میں معذرت کے ساتھ مرد اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ انوالو ہوتے ہیں مگر اس میں عورتیں مردوں سے بہت آگے ہوتی ہیں یہ باپ یہ سمجھے کہ عموماً بھائی نیچر بات چیزیں بنتی ہیں کہ وہ مطلب کہ اگر مثال کے طور پر اس کا موبائل اگر یہ اٹھا ہے اب یہ موبائل رکھ کر یہ مطلب باتھ روم میں چلے گئے اٹھنے کے بعد اب پتہ ہے کہ آدھے پونے گھنٹے سے پہلے حضرت نے باہر آنا نہیں ہے اور بیٹھ کر سارے مطلب اس کے موبائل کے کس کا میسج آیا کس کا واٹس ایپ آیا کس کی کالنگ آئی کس کی مس کال آئی سب کچھ دیکھ ڈالنا ہے اور دیکھ ڈالنے کے بعد مطلب کہ یہ وہ رکھ دینا ہے تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو ملی کیا ہوا آپ اپنے گھر کو خراب کرو گی اگر ایک چیز میں اگر ایک چیز چھپی ہوئی ہے نا ڈھکی ہوئی ہے اس کو ڈھکے رہنے دو اس کو چھپے رہنے دو اوپر سے رہ کر خ... کا اپنا گھر برباد نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی طبیعت میں وہاں و شک نہ پیدا کریں یعنی عورت کے لیے ایسی غیرت اپنی بیوی کے لیے ایسی غیرت کا استعمال جس سے اس پر تہمت یا بہتان لگتا ہو اس کو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے العلوم میں نقل کیا کتاب نکاح کے باب میں کہ غیرت کے بھی کچھ بعض غیرت ہوئے جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے یہ حدیث پاک کے اندر باقاعدہ ایک طویل حدیث ہے کہ وہ ایک غیرت ہوئے جسے اللہ پسند فرماتے غیرت ہوئے جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے تو بندہ غیرت کے نام پر وہ کام کرے کہ جس سے گھر بھی برباد ہو اور فیملی بھی مطلب کہ ڈسٹرب ہو اچھا بھائی بہن پر شک کرے گا بیٹا ماں پر شک کرے گا شور بیوی بی پر شک کرے گا اچھا وہاں مطلب بھی پھر یہ الٹا ہو جائے گا کہ ادھر اس کے بعد شک اس پر بیم تو یہ نہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بات کی امیرت سدا دیکھیے ماں باپ بھی نہ جھانکے مطلب کہ اس طرح اور پھر جو, جو جھانکنے کی یا دیکھنے کی صورتیں بنیں گی وہ بنیں گی صورت ہو جس میں داروس اہل سدا سے آپ رجوع کر لیجیے بڑی خوبصورت بات امیرت سود نے فرما دی کہ مطلب کہ اگر ایسی کوئی صورتیں ہیں کہ جو تو پھر پفیردار تھے مفتی استعمال مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ صورت ہے کہ میں اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا موبائل یا جو کچھ ہے دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا تو وہ ان کو آپ کو اس کی جو جائز صورتیں ہوں گی وہ بیان کر دیں گے یہی ہے ادر وائز یہ بہت اچھا حاجی امین نے موضوع لیا اب چونکہ مدرس مذاکرے میں کا بہت سارے سوالات کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور پیچھے سوالات ہوتے ہیں تو ماشاء میں امیر اس کو دیکھا ہے کہ کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب کہ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں تاکہ پھر پیچھے کے سارے سوالات رہ نہ جائیں تو ہم یہاں الحمدللہ بیٹھ کر کچھ اس کو مزید مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں اور, اور ہمارے دو رکن شورا بھی ہوتے ہیں تو اس کو مزید ہم ڈیٹیل میں جا کر کرتے ہیں کہ یہ ہو تو اگر ایسا مزاج گھر میں ہے تو مہربانی کر کے ختم کریں میں کہتا ہوں اگر آپ نے محبت کی ہے نا تو بھروسہ بھی کریں محبت تو بے یہ دونوں ساتھ کہاں سے آگئے. محبت اور شک دونوں ساتھ کہاں سے آ جہاں شک ہے وہاں محبت نہیں ہے جہاں محبت ہے وہاں شک نہیں ہے سیدھی سی بات کر رہا ہوں ایک جی ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص صبح جب اپنے کام کاج کے لیے نکلا تو اس کا موبائل کسی نے نکال لیا اب وہ سارا دن بڑا پریشان رہا نا موبائل کے حوالے سے خیر جب شام کو یہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اب اندر داخل ہوا تو بڑا عجیب ماحول نظر آیا کہ جو گھر زوجہ تھی تو ان کا سامان پیک ہو رہا تھا اور غصے میں نظر آ رہے تھے تو بڑا یہ کنفیوز ہو کر اپنے سسر کے پاس گیا اور کہا کہ ابو خیریت ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے تو ایک دم سے وہ آنکھیں لال سرخ ہو گئے کہ مطلب میری بیٹی کو طلاق دے کر اب تم ہم سے پوچھ رہے ہوئی کیا ہوتا ہے شرم نہیں آتی اس طرح سے وہ غصے ہو گئے اب وہ اپنی سس سے پوچھا کہ امی کس نے طلاق دی کیا ہوا کہ بات نہیں کرو مجھ سے تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو آخر اس نے کہا کچھ سمجھائیں تو صحیح کہ یہ کیا ہے اس کو موبائل دکھایا تو موبائل پر طلاق آئی تھی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اب اس نے کہا کہ امی ابو میرا تو صبح ہی میں سے کسی نے موبائل چھین مطلب نکال لیا تھا میں تو سارا دن اس کے لیے پریشان رہا میرے پاس تو موبائل تھا ہی نہیں میں نے اس کو کہاں تلاک دی اب وہ بھی بڑے حیران تو کہا کہ آخر یہ پھر یہ کیا مزاق ہے تو اس نے ویرل اپنے نمبر پر ڈائل کیا اپنے گھر والوں کے نمبر سے اب وہ جو چور تھا اس نے فون اٹھایا تو جیسے فون اٹھایا تو اب یہ غصے میں آ اس نے کہا شرم نہیں آتی ایک تو میرا موبائل چوری کر لیا اور اوپر سے یہ ڈراما کر کے طلاق بھیج دی تو چور جو تھا اس نے کہا بھائی سن صبح سے تمہاری بیوی نے پریشان کر رکھا تھا کہا ہو کیا کر رہے ہو یہ لے کے آنا وہ لے کے آنا اب میں تو اس کو سن سن کے پڑھ پڑھ کے تھک گیا آخر میرے کہا جا تجھے میں طلاق دیتا ہوں طلاق تلاک تو یہ جو ماحول بنتا ہے نا گھر کا تو یہ واقعی اس طرح کا جو میں تو نا مفتی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا مفتی صاحب نے لکوا کود نہ دے رہا تھا اس سے بڑے سنجیدہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے نا آپ نے ہماری ساری سنجیدگی پر جو ہے نا ایسا پانی بھیرا پھیرا یار جمین ایسا کرنا نہیں چاہیے چور کو بی کو کس کو نہیں کر اعتماد رکھنا چاہیے ایک دوسرے پر تاکہ گھر کا ماحول یہ بھی آج امین بھی پندرہ بیس سیکنڈ کوشش کی اس سے کہ میں سونا مگر یہ بیچارہ سے سبق کا مس ہے جی اس نے غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی یہ بھی کہا گیا یہ بھی سمجھایا گیا اور پھر دوسرے لفظوں میں جو چور نے کہا ہے نا وہ بھی سمجھایا گیا ہے ایسی مطلب جب چور کا دماغ خراب ہو گیا جس نے ایک دن موبائل لگا تھا جو چور کا حل کیا ہوتا ہوگا جس کے بعد روز موبائل ہوتا ہوگا مجھے شور سابر ہوا نا شور صابر ہوا یہ ہوگا فرضی برض آپ مطلب سب کاموں سے چلو گھڑی بھی گئی ہو سمجھانے کے لیے گھڑی گئی ہے لیکن اس کے پیچھے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے سبق ایک سبق, سبق ہے بالکل بالکل سبق کاموز یہ ایک اگتیہ فرضی حکایت ہوگی مگر سبق آموز ہے اور اس میں بدگمانی اور کنفرمیشن کی بھی اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ یار کنفرمیشن کر لو کہ یہ کیا کر... یعنی کہ بیٹھے بیٹھے کیسے لکھت دے دے گا یار تو کنفرمیشن کر لیں کہ یہ ساری چیزیں وہ چلو لیکن عورتوں کو بھی سمجھا دیا نا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اب تھوڑے دیکھ کے پتا نہیں اس وقت کالے ہمارے لانے شروع نہ ہو جائے ہم کو سلسلہ بھی اتنا لمبا نہیں لے کے جانا ہوتا نا وہ تو کہہ اس کا تو وہ تنگ آ گیا تھا نا جی کول چلائیے مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی محک میں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ جن اسلامی بھائیوں کے پاس موٹر سائیکل کی سہولت ہے اور وہ شادی شدہ بھی ہیں اور ان کی جو بچوں کی امی ہے وہ ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے چکر کھلانے کے لیے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کہیں پہ لے جاؤ گھما پھرا کے لاؤ اور پھر اگر جیسے کہ وہ ان کو یعنی کہ خاص طور پہ چھٹی والے دن اگر گھمانے نہیں لے جاتے فی گمانا تو پھر یعنی کہ بہت ہی انبن اور منہ ٹیڑھا ہوگا اور پھر یعنی کہ ناراض ہونے والا معاملہ ہوگا اور بہت زیادہ یعنی کہ جس کو بولتے ہیں بد مزگی گھر کے اندر ہوگی تو اس قسم کا معاملہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے اتنے بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کا یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں اس طرح بلا ادرے شرعی ایسے ہی ہوا خوری کے لیے موٹر سائیکل بٹا کے چکر کھلانے لے جاؤ اور پورا دن گھر میں ہوتے ہیں کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ سے یعنی کہ باتیں کر کے تو یہ اس طرح لے جانے کا کیا شرعی حکم ہے بالکل مددی برقع تو پہنتی نہیں ہے نارمل برقع جس سے عمر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ایج کتنی ہے تو ایسے مرغے میں بٹھا کر ان کو لے جانے کا کیا حکم ہے یہ ارشاد فرما دیجیے السلام علیکم جی مفتی صاحب حکم نا کیا حکم ہے مسئلہ تو یہی ہے کہ لے جانا اگر پردے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں بے پردگی نہیں ہو رہی اور واقعی کسی اچھے مقصد کے لیے جاتا ہے یہ کوئی برا مقصد نہیں ہے اس کا لے جانے کا تو جائز تو ہی لے جانا اس کا ہوا خوری وغیرہ کے لیے لیکن اس کے پر نہ لازم ہے اور نہ ہی اس طرح کی بہت زیادہ ضد کرنی چاہیے کہ جس سے گھر کا ماحول خراب ہو مطلب وہ عورت اس معاملے میں اپنے شوہر کو ذہنی اذیت نہ دے جی اور اس کی دل آزاری کا اس کی اختلفی کا ایک سبب بھی نہ بنے بسا اوقات میں اسلامی بہنوں سے یہ عرض کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوزیشن نہیں ہوتی اچھا اب جیسے کہ آج ہمارے یہاں جیسے کہ بائیس تاریخ ہے نا کل تیئیس تاریخ ہے تیئیس شروع ہو گئی ہمارے ہاں ٹھیک ہے نا دسمبر اب اگر کوئی جیسے کہ اب اتوار ہے پھر پچیس دسمبر بھی چھٹی ہے اب کوئی بولے کہ میرے کو نہیں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ میرے اپنا بھی تجربہ ہے بلکہ آج کسی کے ساتھ میسج بھی میں نے ریسیو کیا اس سے مجھے یاد آیا کہ مہینے کی آخری تاریخوں میں عموماً پیسے نہیں ہوتے گھر میں پنکھا والے کے پاس نارملی پیسے نہیں ہوتے نہ پیٹرول بھرانے کے اس کے پاس اتنے پیسے نہ دیگر گھر کی چیزوں کے پیسے اب میں ایگزامپل دے رہا ہوں ایسے موقع پر اگر اس نے ضد کر لی نہیں لے کے جاؤ ورنہ میں یوں تو اب یہ اچھا ورنہ میں یوں چاہے پیسے ہوں یا نہیں ہوں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے مدنی مشورہ دے رہا ہوں کہ مہربانی کر کے کبھی بھی بیوی شوہر کو کوئی ایسی بات نہ کرے جسے کہیں کسی بھی دھمکی ہو مطلب یہ اس کے لیے کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہے نا وہ مطلب کہ وہ کیسے دھمکی دے گی ایسی گفتگو کرنے کی اس کو اجازت ہی نہیں ہے تو دھمکی والا انداز آپ بولو میں مزاق کر رہی تھی تو بعد اوقات وہ چیزیں بھی بری لگ جاتی ہے دھمکی ڈرانا دھمکانا ورنہ میں یوں کر دوں گی ورنہ میں یہ کر لوں گی ورنہ وہ کر لوں گی یہ ازیتیں ہیں ذہنی قلبی ازیتیں ہوتی ہیں تو ایسا نہ کریں کوئی ایسا جی چاہتا ہے جائز اور ایک مباحق کام کے حوالے سے تو آپ ایک ریکویسٹ مد... کریں جس کو ہم ہماری اس میں التجا کہتے ہیں التجا کر لیں کہ یہ میرا دل کرتا ہے تو اگر وہ شرن جائز ہوا اور کوئی اس طرح کی صورت ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ تو کر دیں اچھا پھر آدمی شوہروں کو شوہر کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے موقع پر ڈانٹنا جھار لانا اپنی سچویشن سے تھوڑا آگاہ کر دیں کہ یہ نہیں یوں یہ نہیں یوں تاکہ وہ بھی ایک عورت ہے نا ویسے ناقی سلقل ہوتی ہے تو ان کی عقلوں میں ویسے ہی نقش ہوتا ہے کمزور عقل ہوتی ہے بعض صورتوں میں مطلب کئی صورتیں ہر جنرل بات کر رہا ہوں میں تو وہ سمجھا دے تاکہ اس کو بھی لگ جائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے تو ان اسے گھر صحیح چلے گا دو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں کال دے بارہ میں یہ عرض ہے آپ کا ایک سوشل میڈیا پر میرے جاننے والے نے دیکھا وسیلے کے اوپر ارشاد فرمائی تھے وہ پہلے وسیلے کے قائل نہیں تھے انہوں نے وہ آپ کا متنی کلپ دیکھ کر الحمدللہ للہ فرمایا کہ مجھے بہت پیاری بات لگی اور میں آج سے وسیلے کا قائل ہو چکا ہوں تو لاکھوں کروڑوں حاجی صاحب لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں میں یہ عرض کروں گا نا مشورہ میرا زیادہ سے زیادہ باپا میڈیا میں سنت کے کلپ آئیں اور آپ اور دیگر ہمارے مبلگین کے سوشل میڈیا پر یہ زیادہ سے زیادہ کلپ ڈالے جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی واپس آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر روزانہ کی بنیادوں پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول مدنی گلدستے آتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ یعنی یہ امل سنت کا بھی پیج ہے دعوت اسلامی کا الگ پیج ہے میرا بھی الگ پیج ہے جس طرح دیگر ہمارے چند ایک مبلگین اور ہمارے شعبے ان کے ایک الگ الگ پیجز بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اور دیگر اس کے تو آپ سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر اسلام اب اسلام بھائی اس کو جتنا ہو سکے دعوت اسلام کے مندی گلدستے وائرل کریں پہنچائیں فاورڈ کریں ثواب کے نیے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے وسوسے سے دور کرنے میں آپ کا یہ عمل معاون و مددگار ثابت ہو سل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد جی آج سیرت اعظم رضی اللہ تعالی کے حوالے سے آج سرکار نے بڑا پیارا پہلو ارشاد فرمایا کہ غف پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عبادات شریف کہ ایک ہزار نوافل پڑھا کرتے تھے تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے اور اس طرح سے ماشاءاللہ عزوجل اکضبل غوث پاک کے معمولات شریف اس انداز سے ہوا کرتے تھے اس پر ہم سب کی تربیت فرمائی کہ ہم پہلے نمازی ہیں اور بعد میں نیازی ہیں میں چاہوں گا کہ اس پہلو پر آپ مزید ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں کہ واقعی ایک تعداد ہے کی ایک تو وہ ہے نا کہ جن کا بھی ذکر ہوا مگر ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی اوس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت تو زبردست ہوتی ہے مگر وہ عبادات کے معاملے میں اپنی اصلاح کے معاملے میں نیکی کے معاملے میں تقوی کے معاملے میں پرہیزگاری کے معاملے میں ان چیزوں کے معاملے میں نہ تو التفات برتتے ہیں بلکہ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کاموں کی طرف مائل ہونا اس کو بھی یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ تو مولاناوں کے کام ہے یہ تو چلو آپ لوگوں کی ترکیب ہم اللہ والے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ان کا یہ پہلو پھر بڑا مختلف سا ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ کے کچھ مدری پھول دیکھیں بزرگوں سے نسبت جو ہے نا یہ اور ان سے عقیدت اور ان سے محبت ان سے تعلق دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہاں میں سب کی موجودگی میں ایک حدیث جو میرے ذہن میں آ رہی ہے میں وہ کوٹ کروں گا یہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارگاہ رسالت میں جو عرض کی کہ مجھے جنت میں آپ کا قرب عطا ہو تو آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یا ربیع مانگ ربیع کیا مانگتا ہے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنت میں قرب مانگا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب عطا بھی فرمایا مطلب اشارت بھی عطا فرمائی اسی طرح اور پھر فرمایا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو یا سدے مطلب یوں سدوں کے بارے میں شاید یعنی نمازوں کی پابندی رکھیں تو کیا یہاں پر یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف انہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرما رہے ہیں دوسری طرف انہیں اور امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ عبادت سے رو گردانی نہیں ہونی چاہیے اور عبادت اور ریاضت اور فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر آدمی کو کاربند رہنا چاہیے تو نسبتیں یقینا برکتیں دیتی ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ آپ, آپ نے کس کس کی طرح کی نسبت اختیار کی ہے کہ وہ نسبت آپ کو عبادت کی برکت نہیں دے رہی وہ نسبت آپ کو تلاوت کی برکت نہیں دے رہی وہ نسبت آپ کو سود چھوڑنے کی برکت نہیں دے رہی وہ نسبت آپ کو رشوتیں چھوڑنے کی برکت نہیں دے رہی وہ نسبت آپ کو جھوڑ بولنے سے بچانے کی برکت نہیں دے رہی آپ کو سچ بولنے کی برکت نہیں دے رہی تو یہ نسبت آپ اس کو اچھا نسبت آپ کو فلمیں ڈرامے چھوڑوانے کی برکت نہیں دے رہی نسبت آپ کو گاڑی بڑھانے کی برکت نہیں دے رہی تو اور یہ نسبتیں آپ کو نیکی کی طرف لانے کی برکت نہیں دے رہی تو بعض اوقات انسان شیطان کے وسوسوں میں اور شیطان کے اس طرح کے مطلب جو وہ جو ڈالتا ہے دل کے اندر الٹے سیدھے خیالات اس سے پھنس جاتا ہے تو ایسا نہیں رکھنا چاہیے یقیناً نسبتوں کی ایک اپنی مدنی بہاریں ہیں مگر جن بزرگوں سے ہم نسبت رکھتے ہیں ان بزرگوں نے اپنی زندگی بھر عبادت اور نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار بھی کہ اس کا درس بھی دیا ہے تو ہم جن کے اور پھر حضور اسے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تو عبادات ان کی نماز دے اور ان کی تلاوت ان کی ریاضت ان کے مجاہدے ان کی بھوک اور ان کا تقوی ان کی پرہیزگاری ان کا علم ان کا مفتی ہونا اگر ان سب کا جائزہ لیں تو ہمیں بھی دل کرے گا نا ہم بھی کچھ اس طرح بنے اور ان کی نقل کریں کہ اچھو کی نقل اچھی عادت ہے عامر فیاض کویت سے کر رہا ہوں مفتی صاحب کے بارگ میں سوال ہے کہ ایک جملہ محورتن بولا جاتا ہے نمازیں بخشانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے اس کے بارے میں شرح حکم فرما دیں کہ یہ کہنا کیسا ہے ماشاءاللہ مدنی متنی کے ساتھ مدنی مہر کے کیا کہنے سب کو شاد و آباد ان شاء اللہ خفیہ کے بارے میں سوال ہے اس میں جواب اس کا مل جائے گا انشاءاللہ جی کال چلائیے آپ کو بھی انشاءاللہ جواب مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کال چلائیں سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ مدنی مذاکرے کی مدنی محجے اس لینگویج کو میسج کرنا ہو کہ دیکھیں تو ہم یوں میسج لکھ سکتے ہیں این این کی این این دیکھو السلام علیکم و اللہ یہ مدنی اور اس طرح کے جو مقدس نام ہے اس کی تخفیف یعنی اس میں یہ کمی جو ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ پسندیدہ کرنا چاہیے بچنا چاہیے ہاں پورا لکھ دے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک آپ ٹیکسٹ بنا لیں اور ٹیکسٹ بنا کر اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیں اور جس کو یہ پیسٹ پھر آپ اس کو, کو دیں ایک بار لکھ لیں پھر لکھنے کے بعد اس کو محفوظ کر لیں پھر اس میں کم بیشی کر کے جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ کر کے پیغام کو اس کو پھر روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں جی مفتی صاحب ٹھیک ہے ایک اور کال چل رہے ہیں کی مذاکرے میں مدری بہت اچھا پروگرام ہے عجیت محک صاحب تو دیگر محکم بیٹھتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے اور بس تو یہی کہنا چاہتا اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہمیں صحیح طریقے سے کچھ بھی نہیں آتا مہربانی بہت شکریہ السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ تعریف فرمانے کا بہت بہت شکریہ اور دعوت اسلامی کے واقعی ہم پر احسانات ہیں اور یقیناً یہ احسانات الٹیمیٹلی ہم کہیں گے کہ امیر سنت کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے امیر سنت جیسی ذات ملی اور اس پر فتن دور میں دعوت اسلامی جیسی تحریک ملی ماشاءاللہ اور لاکھوں لاکھ مسلمان اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملائے جس سے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کی دعوت کو ہم بھی کر رہے ہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اللہ کریم ہم سب کو میرے لیے سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر مرتے دم تک سلامتی اور آفیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائیں جی میرا سوال یہ ہے کہ, کہ اولیاء کے مزارات پر جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے مزارات اولیا پر جانے کا صحیح طریقہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں جی اس میں جو بہتر طریقہ لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب جانے کا ارادہ ہو تو اگر مکرو وقت ہیں تو گھر پر ہی دو رکعت نفل پڑے پھر اس کے بعد ان کے مزارات کی طرف اچھی نیت کے ساتھ کہ وہاں جا کر اللہ تبارک وطالعہ کی برکتیں رحمتیں حاصل ہوں گی وہ حاصل کروں گا وہاں پہنچ کر پھر جو پاؤںو کی طرف سے جانا چاہیے یعنی 35 جس کو پاؤں کی طرف کا حصہ بولتے ہیں ان کے پاؤں کی طرف سے جائیں اور ان کے چہرے کی طرف آئے تو اس طرح قبلے کی طرف پیٹ ہو جائے گی ان کے چہرے کی طرف آپ کا منہ رہے گا اور اس میں آپ کم از کم چار ہاتھ دور رہیں دو گز کے فاصلے پر دور رہیں یعنی کچھ فاصلہ قبر سے رکھیں پھر اس کے بعد جو صورتیں ہیں جو آیتیں آپ کو آتی ہیں اس کی تلاوت کیجیے ان کو پہلے سلام کی کیجیے کسی نے سلام کہا ہے تو ان, ان کا بھی سلام ارض کیجیے پھر اس کو پڑھنے کے بعد جو کچھ آپ نے پڑھ لیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے عرض کی کیجیے اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے ہدیت اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ وار ان بزرگ کو پیش کیجیے پھر اپنے لیے دعا کیجیے جس, جس نے دعا کے لیا اس کے لیے دعا کیجیے اور اسی طریقے سے پھر واپس تشریف لے جائیے کال چلائیے مدنی مذاکرے کی مدنی محک میں عرض ہے مفتی صاحب اور عمران بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فناف المرشد کیا ہوتا ہے کہ جیسے امیر علیہ سنت کو مرشد کے بارے میں جب آپ تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست اور روحانی کیفیت ملتی ہے تو فناف المرشد کا جو درجہ ہوتا ہے وہ انسان کیسے پا سکتا ہے محبت منزلیں طے کرواتی ہے عقیدت منزلیں کرواتی ہے اور ان سے قلبی و ذہنی لگاؤ اور پھر ساتھ ساتھ ان کی طاقت اور ان کی فرما برداری یہ اس منزلوں کی طرف لے کر بڑھتی ہے اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ فناف المرشید کون ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے یقینا فناف المرشید اپنی جگہ پر ہوتے ہوں گے مگر اس طرح کا جب سوال ہوتا ہے تو مجھے حضرت امیر خسرو کی یاد آ جاتی ہے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے مرید کامل تھے اور ان کی محبت ایسی تھی کہ انہیں بہت دور سے اپنی مرشید کی جو خرابیں تھیں یعنی ان کی جو جوتیاں تھیں اس کی خوشبو آ گئی تھی اور یہ وہ اپنی مرشید کی مطلب کہ نالین اور جوتیوں کی خوشبو سنگتے سنگتے اس کافلے تک پہنچے تھے اور ان کو کہا تھا کہ مجھے تم میں سے میرے مرشید کی خوشبو آ رہی ہے تم کہاں سے آ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم خواجہ نظام الدین اولیا رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ سے آ رہے ہیں ہم نے یوں یوں کیا تو, کہا تو میں کیا, ملا کیا ملا کیا ملا انہوں نے خرابیں دے دی اپنی اپنی, اپنی جوتی اپنی نالین دے دی شوس تو وہ وہ تو ان مزاج تھا کہ یہی دے دیا تو اب ان کے پاس تھا مال امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ کام کرو تمہیں مال چاہیے تھا نا یہ میرا مال لے لو یہ خراب مجھے دے دو ان کو اور کیا چاہیے تھا ان کو جو چاہیے تھا ان کو مل گیا ان کو جو چاہیے وہ وہ اپنے مرشید کے پاس حاضر ہوئے خواجہ نظام الدین اولیا رحمت اللہ تعالی کی تو کیا شان ہے آپ نے دیکھتے ہی اپنے مرید کامز سے فرمایا خرامے سستی لے لی نے تو مرشید کی محبت یعنی اتنی مطلب محبت ہوتی ہے کہ روئیں روئیں میں پیر کی محبت سما جاتی ہے پیر کی پیر کی ایک اپنی مہک ہوتی ہے کیا پیر کی ایک اپنی مہک ہوتی ہے جو آپ کی محبت آپ کے ناک اور آپ کے روئیں روئیں اور آپ کے ذہنوں میں بسا دیتی ہے اور پھر مطلب کہ اس کے وجود سے محبت ہو جاتی ہے اس کے اس کی مطلب اداؤں سے محبت ہو جاتی ہے پھر یہ جس حال میں بھی آپ دیکھو گے آپ کو یہ اچھے لگیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بس اللہ کرے کہ ہم ہمیں مرید کامل کا کوئی ذرا نصیب ہو جائے لیکن اس میں آج امیر علیہ بڑی پیاری بادشاہ فرمائی وہی یعنی کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے تو وہ جو کچھ بات چلی تھی آنے جانے کے حوالے سے تو یہ فرمایا نا کہ جو آتا رہتا ہے تو وہ یاد بھی آتا ہے وہ ہے نا جو محاورہ جو آپ نے بیان کیا لوغت کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ جو نظروں سے دور ہوتا ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے تو یہ بات ہے آج ہی کہ جو نظروں سے دور نہیں رہنا چاہیے بندہ بلکہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بزرگوں کی نظروں میں رہیں کیا بات تو یہ نظروں میں یہ حضرت کو دیکھ کر فرما رہے تھے میرے تو آج ایک سوال لکھا نا موکی صاحب کو کیا یہ سوال تھا نا کہ جب یہ پہلی مرتبہ ایس کر کے آئے تھے تو باپا نے فرمایا نہ کہ یاد تھا کہ یہ آئے تھے اور کہا کہ میں نے حفظ کر میں میرا پرانا حفظ ہو گیا تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کتنے سال پرانی بات ہے میری 37 ہو گئی عمر اور 16 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا تو 21 سال ہو گئے تقریبا میں اکیس سال پہلے آ کر جو ایک جملہ کا اور پھر جو مسلسل تسلسل رہا ان کے آنے کا تو وہ جو شفقت محبت تو ہوتا نا کہ نظر یادت ہے مجھے ایک اسلام بھائی کی بڑی پیاری بات ہوئی تھی کہ انہوں نے حص کیا تھا یہاں سے باب المدینہ میں کسی مدینہ سے حص کیا یہ گھر گئے یہ گھر گئے تو پنجاب میں کہیں مرکز الولیا کے آس پاس ان کا گھر تھا تو کیا میں نے نیت کی تھی میں یہاں سے ڈائریکٹلی داتا صاحب علی رحمہ کے مزار پہ, پہ پہنچا وہاں عشا کی نماز پڑھی داتا صاحب کے سرہانے بیٹھ کے میں نے پورا قرآن پڑھا رات میں اور صبح پھر میں اپنے گھر گیا یعنی داتا صاحب کو میں قرآن پڑھا کر... سنا کر پھر میں اپنے گھر گیا کہ داتا صاحب یہ ہو گیا تو یہ واقعی بزرگوں سے جو لگاؤ اور کی کیفیتوں نے اور وہ ماشاء اللہ جیسے اف... مدنی بھی بن گئے ہمارے آج میرا سبق مزاعت پڑھا تھا تو وہ کتاب لے کے میں سخیب الباب شاہ جدانی رحمۃ کے دربار پہ حاضر ہو گیا تھا وہاں بیٹھ کے میرا یاد کیا تھا یہ بزرگوں کی برکتیں ہوتی ہیں <دتحدث> ہمارے مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے چھٹن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزا کے بارے میں یہاں سے عالم بناؤں کیا مطلب میں نے یہاں سے پڑھا یوں سمجھا کہ میں ان کی مزار پر آتا تھا دعا پھاتی یعنی خاص لگاؤ تھا چھٹن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کھارا در میٹھا در میں جو مزار شریف ہے میں جب ہند جاتا تھا غیر بن اسی طرح کا کہ وہ فوراً وہ حاضری دینی ہے آپ کو سب سے پہلے تو مدار پہ حاضری دوں گا میں آ ہوں مفتی صاحب وہ مطالعہ ملا نہیں ان شاء اللہ انشاء اللہ تعالی میں جنہوں نے سوال کیا تھا وہ نماز اور روزے کے حوالے سے تو اس کا جو شرح حکم تھا انشاءاللہ اللہ نیت امید ہے اگر کل یاد رہا موقع ملا تو کل آپ کے سوال کے جواب آپ ایک کام کیجیے مدری مذاکرہ امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کل مدنی مذاکرے میں بھی کوشش کریں گے اگر ہو سکا تو مدنی مذاکرے میں یہ کال رکھیے گا اگر آپ نے سنبھال کے رکھی ہو تو اسے کل مدری مذاکرے میں بھی چلا دیں گے اشاءاللہ. انشاءاللہ جی کال چلائیں میرا نام سید رائے اختاری ہے اور میں اورنگی ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ بحری شبلی شیر دنیا کتوں سے بچا اس کا مطلب کیا ہے برائے مہربانی صاحب بحر شبلی شیر حق تو غالباً یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چونکہ سید بغدادی رحمتہ اللہ کے مرید تھے تو غالباً جو ہے وہ کسی مقام پر سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کچھ کسی نے کمی کرنے کی کسی بڑی شخصیت نے کوشش کی تھی تو ان کا وجود جو ہے نا وہ شعر کی طرح تبدیل ہو رہا تھا تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ہاتھ رکھا تھا کہ حد میں یعنی اس طرح اس وقت کیوں کچھ نہیں کرنا یعنی وہ اپنے مرشد کے اوپر ہونے والے اعتراض کی وجہ سے ایک شیر کی کیفیت کی اختیار کر رہے تھے تو غالباً یہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بحیر شبلی شیر حق کہ حق کے جو شیر ہیں دنیا کے کتوں سے بچا تو ایک تو وہ دوسرا دنیا کے کتوں یعنی جو شیر حق ہوتا ہے وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا تو دنیاوی عزت کی طرف دنیاوی دولت کی طرف دنیاوی منصب کی طرف ان چیزوں کی طرف میلان سے سیدنا شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے ہمیں محفوظ رکھ ایک کارک عبد کے عالی رحمت اللہ تعالیٰ نے سگان دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے احسن الویالی آداب دعا میں جو دعا کے فضائل مقتد المدینہ نے سے شائع کیا ہے ب نام فضائل دعا اس کتاب میں جہاں پر جلد بازی کرتے ہیں لوگ دعا میں اور قبول نہ ہونے کی صورت میں دعا ترک کر دیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے جب انہیں وہاں پر اپنا جو بڑا منفرد درس دیا ہے اس درس کا آغازی میرے اعلی حضرت نے سگان دنیا سے کیا ہے اللہ کریم ہم سب خود محبت الہی توکل اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل محبت اور نیکی و پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی جی نبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل انشاءاللہ ایک بار پھر مدری مذاکرے کی مدری مہک لے کر آپ کے مدری سلسلے میں حاضر ہونے کی نیت ہے صلی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم